لله وكفاه وصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاة وال اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما اوتي قاروت ان لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثباب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ادخل الله مولانا العظيم ان الله ومالائكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اعضب شكر البعوات بلند صلاته وسلام علیکا يا سيدي يا رسول الله صلاته وسلام علیکا يا سيدي يا حبیب الله صلاته وسلام علیکا يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله اے زندگی جامدین سے جھونکے ہوا کلا اے زندگی جامدین جھونکے ہوا کیلا شاید کے حضور خفا ہے منا کلا لفظ ہو تو تھوڑی جی توجہ رکھنا اے زندگی جا مدینے سے جھون کے ہوا کے شاید کے حضور خفا ہے منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے وہ آئی نا نقشے وفا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرا باطن سوار لیں ابو بکر سے وہ آئی نائے نقشے وفا کے کیلا شاعر بڑے درد نال گل کر آخر دنیا بہت ہی مسلمان پہ تنگ ہو گئیں دنیا بہت ہی مسلمان پہ تنگ ہو گئیں پھر ہوں کی کریے آخر فاروق آزم کے دور کے نقشے اٹھا گیا دوبارہ پھر دنیا بہت ہی دنیا بہت ہی مسلمان پہ تنگ ہو گئی دنیا بہت ہی مسلمان پتگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا محروم کر دیا جن سے ہمیں گناہ میں محروم کر دیا جن سے ہمیں گناہ ہمیں اسماں سے وہ زاویے شرم حیا کے لجہ فرمو محروم کر دیا جن سے ہمیں گناہ نے سے وہ شرمو حیا کیلا شاعر آخر تجارچوڑ پیشوڑی میں مغرب کی گلیوں میں مغرب کی گلیوں میں یورپ کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر یورپ کی گلیوں میں مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر کی کرنا چاہیے یورپ کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر دروازہ علم سے علم کی خیرات مانگ کے لا ایسا جانتے ہو نا رسول پاک نے کیا فرمایا سی آنا مدینت المالی جن باپ تری شان ہے منالی جنوار فر پھر توجہ فرما یورپ کی گلوں میں مارا مارا نہ طور طریقے زندگی گزارن دے والا یورپ کی گلیوں میں مارا مارا نہ درواز علم سے سمجھ رہا ہوں نا دروازہ ہم علم علم جل و و و دی سنا دودھ لمبیا اندر دعو فریاد و جا ہے جل مجد کریم سونا فقیر و حکیر تقسیر دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دی غلطی خطا جو محفوظ ہودہ صدقہ نے در محبوب خدا و اشرف باتائے ہر دو مالک ہر دو سارا صلی اللہ تعالیٰ کل دا دا میں حق بولنے گی تو فصیف یقین نے سارے واسطے انتہائی میرے واسطے اور تے واسطے انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ جس مقصد دے واسطے جناب بری تشریف لے کے آئے اتحر ہونے کا مخصوص ہے اصلی جان کہ استاد شاہ سن آپ دی زیارت آپ دی گفتگو شریف تو مستفیض ہونا آپ کی اقتدار اندر نماز شریف ادا کرنا اور بادش جمعہ شریف آپ کے پفبوت قیمتی موتی بلند پایا ملفوزاد شریف جڑے کہ سونے دے پانی دان دکھان کے قابل ہوں سماج فرما یقین بھی محروم ہو میں بھی اس ماہرومی محسوس کر رہا ہوں علالت دے پیش نظر آپ سرکار تشریف نہیں لیا سکی دعا کرو اللہ رب عالمین آپ صحت کام ملا شفایا آ جا نصیب فرمائے اور آباد اور سرنو اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کے نام جڑ کے ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمانے تاہم دوستو یہاں استرابی لمحات در یقین تسا بھی مسترب ہو میں بھی اٹھے بیٹھنے تو کچھ خوش نہیں سر جناب اور سامنے گفتگو کراستے حاضر خدمت ہوا آپ دین شریفین دے حاصل کی گئی ہیں چند دے. اہم سی باتیں جناب اوراں دے گوش گزار کراں گا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہل کریم دی بارگاہ دی اندر دعا ہے اللہ تعالی من صحیح صحیح بیان دی توفیق نصیب فرما دے۔ تو سد دل جمی دے نال بیٹھو اور گفتگو سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں تو کامل ہدایت نصیب فرمائے۔ میرا ہنوانے موضوع کیا ہے میں قرآن مجید فرقانے حمیدوں ایک گل سمجھانی ہے کہ اللہ رب دی نگاہ دے اندر اقل والا کون ہے ایک فکری جا موضوع ہے فکر انگیز بات ہونے مجید کتابیں ہدایت دیکھوں کہ اللہ تعالی نے ہدایت دا سر چشمہ دنیا اگر کتابی شکل چ دیکھو نا کتابی شکل تو وہ قرآن مجید بنایا ہے اگر شکل دی صورت شخصیت دی صورت چ دی دی دیکھو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک دی ذات بنایا ہے بدبختی ہی یہ ہے کہ خصوصاً اپنے دنیاوی معاملات سیاست ہے معیشت ہے معاشرت ہے دنیاوی معاملات کے اندر قرآن مجید کے ہٹ گئے اللہ تعالی امت مسلمانوں سمجھ نصیب فرماوے آمدم بسرے مطلب دوستو بنیادی طور پہ با میں ایک بات جناب انہو سمجھانا پھر قران مجید علیہ پاسے اوننا اے بات ذہن نشین کر لو دماغ وچ بٹھا لو دل دی تختی تے لکھ لو کہ اگر علم ہے تو صرف اور صرف قرآن و حدیث کا ہے گفتگو دی گروانگی ہوئے گی ان شاء اللہ عزیز تصا نفع محسوس فرماؤ گے ان شاء اللہ لزیز بزرگان دین دے فیضان صدقہ علم ہے صرف اور صرف قرآن و حدیث کا ہے یا جڑے دا جنہ جنا دا تعلق قرآن و حدیث سمجھن دے نال ہے بکایا سب میرے جذباتی جبلے نہیں میں آخر کہ اگر علم ہے بڑی وہ سات نال کلام سماعت سرماؤ اگر علم ہے انشاءاللہ دلائل دا زور جنابروں نے گل مرما دے گا انشاءاللہ علم ہے صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے یا جینا دا تعلق قرآن و حدیث نسمجھن دینا سب اس علاوہ بیکار میں فضول میں اونا دا ماتی دنیا بھی فوری نفا سے ہو سکتا ہے پر انسان دے بنیادی مقصد جو ہے دنیا دے اندر آن دا ہون دے نال دور دا بھی تعلق نہیں ہے گو باز لوگوں یہ گل بڑی بھاری محسوس ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے بھی نہیں جی اسلامی علوم نے نو مغربی علوم بھی حاصل کرنے چاہیے نو میرے نو مغربی علوم بھی حاصل کرنے چاہیے دن دنیا کے اندر رہنا اگر سائنسی مغربی علوم تو پیچھے ہٹ جائے انگریز دنیا دے اندر نالو بہت اگے نکل جان گے اور بہت بہت جا اقوام عالم نال موٹھا رلا کے چل نہیں سکاں گے والا و جا میرے لفظ رہ میرے لفظ سمجھ آ رہے یا نہیں آ رہا, آ رہا؟, سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا میں اچھا مگر ایک آل کرنا لے بھی اسلامی علوم بھی ہیں جو مسلمانوں چاہیے کہ سائنسی علوم والی توجہ کر دنیا دے اندر اگے تو جان اگے مگر اسا جے تو غور کرنےاں تو سانو پتہ لگدا ہے ایسے لوگ سراسر بد باطن نے بد باطن کیوں مولویاں نو آکھیا جاندا ہے انہاں نو سنسي علوم بھی پڑھنے چاہییں مغربی علوم بھی پڑھنے چاہییندے انگریزی علوم بھی پڑھنے چاہییندے سوال ہے انگریزی طبقے اپنے اردے مکھ لے پر اللہ تعالی جی فرمایا نہ والا تاریفی فی لکھا سونے یہاں گل سے لبے لبو لہ جے ت جدو گہرائی اترو گے تو پتہ لگ جانا ہے سوائے دے منافق گل نہیں کرے گا یہ اگر اسلامی علوم مغربی علوم بھی ہونے چاہیے اور یہ حاصل کرنے چاہیے سوال یہ ہے مولویا نو آخیا گیا مولویا نو آخیا گیا انگریزی طبقے نہیں آنا آخ لیا کرو چلو تعین کپڑے پا کر والی <سؤال> آتا یہ ہو گئی کہ میںہ رہنا آخرکار دنیا بھی علوم کے اندر مہارت حاصل کرنی چاہیے مدارس کے اندر سرسی علوم مادی علوم مغربی علوم اگریزی علوم پڑھائے جانے چاہتے ہیں سوال یہ ہے نا اندر دے کوڑے، دشمن، ہر مغرب ایمان مغربر اعتراض سوئی تک والے نہیں آتا انہاں نے کیلے جہاز بنائے، کہ گلیاں بنائیاں نے مولویاتراج ہوئی گل کراگا چلو اللہ دے. نبی نے فرمایا ہلو اولا ما او بارہ سو تمبی اولا ماں اللہ کی اس کی قسم ہے کوئی نبی بھی دنیا دے اندر وہ دنیا سوار نہیں آیا جہا بھی نبی آیا ہے انسانا نو انسان بنا کے مولا دے راہ دے دے ہے میں جو دلائل قائم کر رہا فی الحال میں قرآن مجید آلے پاسے نہیں آیا در حال میں ادھر بھی آوا گا فی الحال میں تہنوں اکلی دلائل پیش کر رہا ہوں. کہ اگر یہ در گل کی جاتی پہلی گل تو یہ ہے کہ ہو لام نے کسی سائسٹان دے وارس نہیں ہاں خدا بھی کر کے آنا اور نے جہاز بنا کے میں چڑے نے پر محمد دے پاک پتن کے شہن شاہ بابے فرید نے اپنی جتی جہاز بنا کے انگریز کا جہاز ہزار نو کافر کر گیا ہے پر جدو میرے بابے فرید نے جتی جہاز بنا کے اٹھایا خدا دی کر کے نا بڑے بڑے کافر نو محمد مستفا درد آشک بنا چھوڑے ہے عرض کر رہا کم از کم اگر رونا رسی برابر مسلمانی دی گل ہو جاتے سان زری ہوں زبان کھلتی ہے بے تکی بے حقیقت جو کہ میں جواب دے بیٹھا کم از کم اس طبقے دا حق نہیں بنتا سیکھے گزرے جے بھی تل نہیں آتا کپڑے پا کر بل نہیں آدھیا یہ دروی دے ہے سائنسان مولوی ہے دے دارس مولویا کل یہ نہیں پوچھا جا محمد شفیل اجبال برگا ہوئے اور ظالم ہوئے گا جوڑا پچھے گا اور کنیا شہیان جہاز سے ٹریکٹر بنائے رہے جدو پچھے آج آئے گا اور پاپ مراتب شاہ نے کنے انسان بنائے رہے خسم خدا دی کر کیا نہ دنیا نگاہ اٹھا کے دیکھے گی دنیا من جائے گی اور خاجہ شفید خلامہ دی عظمتہ عالم اصباوی دی شان دا عالم کیا ہوئے گا ہے ہے ہے یورپ دیاں گلییاں رولن والیاں نو جنہ اپنی نگاہ دے کمال دینا محمد مصطفی دے رحمت کر کے آنکھیں ہاں حدیث پاک ہے نا العین حق نظر لگ جاندی ہے حدیث پاک کے چایا ہے جے تو نظر لگ جائے نا مندی نظر چنگا بڑا بندہ موت دے منہ نو پھڑ جاندا ہے یارو مندی نظر لگ جاتی ہے چنگی نہیں لگ دی ایک سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی کہ اصل علم ہے تو قرآن و حدیث تے دلیل کیا ہے دسو دنیا کے اندر جو انسان آیا ہے کیا مقصد ہے پرانی مجید کو پوچھ رہی کی خیال ہے توجہ ہے ذرا ذوق نہ رب نے فرمایا خلق الموت احسن اللہ تعالی نے کیا فرمایا سا جو موت زندگی کے دنیا سوارے جدو مر کے دنیا تو آئے زندگی اس واسطے درکیے کیڑا ہے جڑا سونے اتفر عمل کرتا ہے پتا لگیا جو زندگی دا مقصد کیا ہے سونا عمل ہے امتحان ہے امتحان کیسے گالے چا مولا نے امتحان کرنا ہے ان دا پتہ قسم خدا دی کر کے آنا سینس نہیں دیوے گی مولا دا قرآن دا, قرآن دا نبی دا فرمان دے ہائے ہائے پر اے مراں گے تھی پتے لگن کے ساڑھا پیر بہو بولیا سناوہ دا رضاو بولو سبحان اللہ فرمایا جوندے کی جانن you ہر چلئی فردا ایک بچھوڑا وہ یار ماں پیو بھائی تب خبردار جڑا بچ ہزادی مرد حمیدانا اللہحا ذرا پیارو نہ جا کے, کے موزوں ہویا تین اسلام کی دی گریبی دیا دالدانا بھی سنا گا کہ مسلمان جگ اندر مال دولت کی کمی نا نہیں ریا جسلمان پیرا بچیاں نہیں سنا پر فاروق اعظم دا پھٹا پرانا لواس ہے دے دل دماغ نہ روبے نہ فاروق اعظم دنیا دے دنیا دے بادشاہ مسیا پسینا آ جا دنیا جدو حیران ہو جاندی ہے عجیب بات بڑی حیرت والی بات کو جتی نہیں پھٹے پرانے لباس نے بہ جا جاندے سن اس سر دے دی آ جا اسے لٹکیا ہویا ڈیڑھ ڈیڑھ من سونے کا سر دے رکھنے والے پر... فاروق آزم ورگا جن دے پیرا دے اندر کئی برا جدی نہیں سی ہوندی پھٹا پرانا لباس ہے نام و مردہ ہوندہ دا ہے اندے جسم دے اندر تھر تھرہت پیدا ہو جاندی ہے دنیا حیران ہو کے موہ دے اندر انگلہ پاک ہے جدوں سوچ دی ہے کی بجائیں کیڑی شائے نے عمر دی نہیں ہے پیدا کر دیتی ہے اقبال وا بندہ آتا ہے دنیا والے سمجھ نہیں راز میں نو معلوم ہے سونیا راز کی ہے اقبال رو کے آدھا ہے راز صرف کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلب تیرے ہیں توجو نا سج نظر بولو نا سبحان اللہ میں داستان سناوا گا پرجھا توجہ تو نظر بولو نا سبحان اللہ میری گل سمجھ آ رہی تیرا پیار نہ بولو سبحان اللہ وہ سنگیا دے پورا مولا اللہ دا قرآن ذوق دی خاطر گل سنا لوا پھر میں تمہیں قرآن سنا لوا اے قرآن جڑا نوکے دے حسین دسین گیا رو لیا قرآن کنڈ کی قرآن دن دنیا سوکھی ہو جائے گی جگ کے اندر رول گیا Quran, رولن والے کدے اجتتا نہیں پا سکتے شیخ نے فتح کر لیا دلی فتح کر لیا ہے بڑیاں ظلم دیا کاستان نے اس قوم فلموں کو فرست ہو سرخیاں بوڈر میک اپ ہوئے خدا در کیا نا جی رات نو سونا ہونا کی پتا ہو اسلام کی خاطر کھا گیا سو سونے شیخ عبد الحدی مسجد اندر بیٹھے ہوئے نا? ایک بچہ دوڑا ہوا ہے آدھا اللہ پار چوک سے کھلو کے انگریز نے چیلنج ہے انہیں اپنے ہاتھ دے اندر انجیل پکڑی ہوئی ہے, ہے مسلمان ہو اگر تو اندر خیرت ہے اپنی کتاب قرآن لے کے آو میں اپنی کتاب لے آیا وا بڑی دوائیا شوائیاں لائی ہوتے اگ نہ لگے آتا میں اپنی کتاب لے آیا و اگر تہن اپنے اسلام تے مان تناز پتا لگ ہے ایتھے دینے جال دے اپنی کتاب بچ سٹو میں اپنی کتاب بچ سٹاں گا گندی کتاب سڑ جائے گی جھوٹا ہوئے گا گندی بچ جائے گی، سچا جواب شیخ عبداللہ محدت سے دہلوی دی بارگاہ جب انگریز نے چیلنج کی ہے جواب دین والا کوئی نہیں آپ سرکار نے ساری گل سنی ہے دی تلاوت کر رہا ہے سل تیویاں تے بیٹھ کے اسلام دیا ترجمانیاں کرن والے تے بوڑیاں نال گپاں مارن والے کدوں اسلام تے او ویلا آوے او دفاع کرن والے نہیں ہون دے ادھر دیکھ اونے جناب نے اپنے, اپنے سینے نال قران لایا ہے میدان چا گئے آپ نے فرمایا کتا بھونکن والا کی ترگی آئے میرے سامنے آئے آپ نے جدوں سامنے آئے فرمایا کی آخرہ آئے آتا ہے میں اپنی کتاب لے آیا تو اپنی کتاب لے آیا انہیں آگے دے اندر سٹھنے آ جڑا سچا ہوئے گا کتاب بچ جائے گی جڑا جھوٹا ہوئے گا کتاب سر جاوے گی وہ جدوں اپنے لدیز محطے سے نے سنے آئے حیرت مند مسلمان نے سنیا ہے چلا لے جا آگئے مطحے دے پسین آیا ہے ایج نکل ایج لگ دائے جوے موو چونگارے نکل رہے ہیں آپ نے فرمایا جھلیا وقت اُسا کتابہ سٹن والے ہوگے اُسا کتابہ سٹن والے نہیں ہیں اگر ماں دادود پیتائی کسے ایک کتی دادود نہیں پیتا اپنی کتاب سینے نالا میں اپنی کتاب سچا سنے کتاب دے بچ جائے گا جڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب در جائے گا جدو میرے بابے تا نے تابا مارا آئے انگریز میدان چھڈ کے نس آئے جویں عمر دے سا تو شیطان نسد مارن تیرے میرے وڈیر وہ جنا کر دے دیاں سفا الٹا دال محمد کیڑے دکھ نال تین سنا وا دل ہول ہی نہیں پتھر پتھروہ نہ کی تو میں نو یاد نہیں کلیاں بے کے سوچ اپنے خون نشان ایک ہی گل کرنا پھر واپس رگا شیرا دا خون ہے، سلطان یو پی رحمت اللہ آپ دی آخری جنگ ہوئی یوی تٹے ہو گئے نے پیغام کھلے اجوبی پیچھا ٹور جا تیری فوج چیتھڑے بچھا دیا گے پوری میدان تیرے تے ترس کرنے پیچھا چلا جا دے کول <سؤال> خط آیا ہے اسلام دا بر بولیا زمین فرمایا ڈراوا موت کو سمجھتے ہے گا پھر اختاہ میں جی ہے جی پھر ہے صبح ہے دبا میں جی فرمایا میدان چاہ اگر پاٹی فوج دیا میں نہ مینو محمد دربار کا غلام نہ کھیا جائے قرآ دی آیت سنا لا کی سمجھان لگا سی کہ اللہ د قرآن دی نگاہ دے والا كو نو تبصرا كراں سورت القصص آیت نمبر اناسی قارون دا نام سنے ہوئے گا چاچے داد ساچا دادا چاچے چاچا دادا چاچے پتر جاندہ علم کی سی جانا علم کی میا کھتے ہے کوئی شمیا سٹو تانبا سونا بن جان دون اسلام تو کیمیا دے پیچھے نہ پہے تیرے اندر سونا جنو اسکے خدا پیدا کر لے پھر سلطان سلطان بہو رحمت اللہ تیرا پشاب جس مٹی نو لگ جائے گا بھی کی میا جاندہ سونے چاندی محل ہے خیر تفصیلی نہیں جاتا قرآن کلے پاس سی نا پن ٹن کے بڑی بڑے کپڑے شبڑے پاکے کیونکہ بڑیاں جتیاں نے جتیاں بھی بڑیاں پوائیں نے پھر خیڑیاں شڑیاں پا کے باہر نکلے ویکھن والے ٹولے مولا کے قرآن نے بیان کیا ٹولے سن ایک جاہیل ٹولہ ہے ایک علم والے کا ٹولہ دوما دیا گلا سنے آجے، پھر آپ چھا مارنی ہیں، قرآن دی نگاہ جنر والے ہیں یا جاہل ہاں؟ بولو سبحان اللہ مولا تعالیٰ نے فرمایا فخوارا جا می ہی بڑی لچ مچ نکلیا ہے بڑا سازا سامان بڑے گھوڑے چھوڑے بڑا سونا چاندی بڑے کپڑے بڑی جدو جی پاکے کے نکل مولا دا خوران فرما کالیا مثل ماوت دیا کارون نتیجہ دیاں گا میرے موضوع کا مقصد سمجھا جائے گا اللہ تعالی فرما کال جڑی دون دنیا لوگ بولے چاہل بولے دنیا درادہ رکھ والے بولے مال دولت کے کے ویکپشاہل بولے بھوکے دل والے بولے دنیا درادہ رکھ والے بولے نہ کلندر اندر نہ سنبھالیا گیا دیکھا اکھا پٹیاں رہ گئی جو کارون لبھے آئے سانو بھی مل جانا کون بولے کون سمجھ آیا جی شاہل بولے جو دی ہے اللہ کا قران فرما مال دا مال ویخ جڑے دل دے بھٹھل تخن پڑا گا نکل گیا ہے آدھے آخر دن بڑے نصیبِ آلہ ہے بڑا آگا نکل گیا ہے بڑا مولا نے مہربانی کی تھی ہے بڑا ترقی آلہ ہے مولا نے فرمایا اے نیچ نے اے جاہل نے اے تیتن فرمان غوث پاک میرا نہ سنا گا پیرا فرمان نہیں بن ہوشبندی جنی دیر تک نبوت کی مہر میرا محمد بنی بری نہیں بن سکتا جنی دیر تک ولایت کی موہر علی پاپ نال پاک میرا دا فرمان سن بنے آ کر جا کے تب کرنا کیر در ویخ میرے خاؤ پاخ میران نے کیا فرمایا اپنے پیر دی گل سن تیب شریف کے اندر میرے خوش پاک میری نے فرمایا فرمایا کسی دنیا دار بندے نو بکھیں جن دے کول دنیا مال دولت ہوے پر مولا نو بھول جاوے اپنی دنیا دے تو کھیل اندر آکے آخرت نو بھول جاوے فرمایا اندہ مال وے کے اندہ پیسہ وے کے اندھیا سواریاں وے کے اندہ سادو سمان وے کے تیل نہ دے بھی اثرت بھریہ کنال نہ وے کی ایج سمجھی کوئی بندہ ننگا ہو کے ہوں ہے ہر بھی آدھے ویخنا گوارا نہیں کرنا جا محلہ بول جا رہے پا بچا نال اڑتا ہوتے اک پار کے نہی تیری نگاہ گلام فرید ورگیا چاہیے وہ چہرے مٹی دے, دے پر تلونا نے اس کے رسول بھر لیا ہے اگریز دیا کوٹیاں سینگری بنیا ہوئی گھر لگی ہوں نے مسلمان جنو رات نو سان لگنا ہے سونی مو او منہ چالے دل والا دل والا دل والے نہیں راپرا لکھ سامان ہو گئے آخر او اکتے بھی نہیں سا مٹی والا پیالہ ہے جن نسبت رسو خدا علم والن جاہلوں کی گل سن لیے علم والوں پتا لگے گا علم والا ہے وکال اللہ علم وکال جال ویکھا ہے چاہیل نے رالا گھیریا نے بخیا نے رالا آئے ہائےو ساڈے کول بھی ان آئے کو دل, نے کیا فرمایا؟ بے دل دے بیٹھے ہو اللہ اے کوئی کند انہ ہے او جنت جیڑی مولا حسین ورگیا بنے ہے بولونا پھر میں نتیجہ پیش کرنا وا ہائے مسلمان آ، آ、آ محمد دی سن، اپنے محمد پاک اپنے محمد پاک سن میرا نبی مسجد تو باہر نکلیا ہے نبی تاہر نکلے باہر نکلے نے سامنے شاخ ابو بکرو امر نیک شہرے تے بڑی اداسی چھائی ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا یارو اداس کیوں لگ رہے ہو عرض ہوتی لجپالا بخ نے بڑا ستایا ہے ہے جی کیتا محمد باغ کا چہرہ تک لیا بخ مٹ جائے گی جدوں میرے نبی نے سنیا اے اکھا وچ واں سوال اگے سد ست ونکیاں دے کھانے کھان والیاں تے پھر بھی بسم اللہ تے درود نہ یاد کرن والیاں حلال حرام نہ ویکھن والیاں میرے نبی نے فرمایا یارو موویں سے مقصد واسطے نکلے آواں اوناں نے پیٹ تو کپڑا چکیا اے پتھر بنے ہوئے نے جدوں مدینے دے تاجدار نے ہائے ہائے پتھر مدینے کے تاجدار نے دو پتھر بننے ہوئے میرا مدی کا تاجدار ٹریا فرمایا چلنے ہو سکتا مولا انتظام فرما چھوڑے گلی بچوں گزرے نے ابو یو منساری میں میزبان میرے رسول دن نے خشکو محسوس کی دوڑ کے باہر آئے عرض کیتی اللہ جبالا ساڈے گھر مہمان نو قبول فرماو اپ نے فرمایا جیویں تیری مرضی ہے حضور تشریف لے تشریف لے گئے جلدی نال بکری دا بچہ جی با کیتا ہے گھر والیاں نو ਦਿੱتا ہے جلدی نال پکاؤ جدو آ کے مدینے دے تاجدار دے چہرے والے ویکھے اللہ حضرت فرما دے مالک کون پاس کچھ رکھتے نہیں مالی کے ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی متے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کتوں چہرہ دیکھیے کمزوری دسار محسوس ہوئے نے جلدی نال کھجورا لے کے آئے ارد کیجورا تناول نے کھانا لے آ جملہ سنیا جے ہائے ہائے جدو کھانا سامنے آیا میرے نبی نے ایک روٹی اٹھائی ہے چار پانچ بوٹیاں روٹی دے رکھیا نے سادم نلایا ہزور خیر بھیج رہے ہو شین شاہ فرما فرمایا میری بیٹی نے کئی دیہ گزر گئے نے کھانا نہیں کھا کئی دہاڑ گزر گئے نے کھانا نہیں کھا میری بیٹی نے جا پکڑا وہ دور بھی آئے مسلمان سے حضرت حدرت مساب بنو میرا میں نتیجہ چود مساب چار ہزار درحم. دس ہزار لال بہتے پیسے ایک ویلے دا سوٹ ہے ایک ویلے مہنگا ہو تو اسلام قبول کیا پھر او ویلا وی آیا ہے او لیلے دی خل لباس اتر گئے ماڑا جے دکھا وے تے مولا دے شکوے کرنا آ لے سن لیلے دی خل کوڑیاں دلے کے ناف تک پائی ہوئی ہے دورو آ رہے نے جدو میرے محمد نے ویخیا ویکھے فرمایا ویخ رہے یار بلے مدی دا تاجدار اپنے یار چرمایا ویخ رہے یار والے آپ نے کیا فرمایا فرمایا ویخ رہے یار بلے لفظ سنیا جے فرمایا دیکھو تے سہی اللہ رسول دے پیار نے کی کر ہے اللہ رسول دے پیار نے انہیا ادھر قرآن آیت والے پاس آ شر مردہ نے فرمایا علم والے نے جدو ویخیا مال لوں ہائے ہائے گی چلو آخرت ویخو ہائے ہائے یہ مرد سنیا انگریزوں کی ستنا ویگ کے یا جو بھی کرنا پوے میں اپنی رن میں اویلی پوانی یہ بھوکے دل والے نے مرد نہیں ایک مرد نتیجا مرد کی اسلام دے شیر جو <سطور> पर तो नहीं भैड़े कोठियां वेके। माल वेके। दिल उरा परा वे लूरा पर हो मर्द नहीं आते मर्द कौन आने ایران دا دا مقرن تاج لٹکیا ہوا وزیر ٹوپیاں لکھ لکھ درم دیا نی جان والا کون ہے میرے نبی صحابی حضرت نعمان حال کیا ہے پایا ہو جسم سے زیرا بجائے آپ نے پیپا چڑھایا ہوا ہے شیر جا رہا ہے اسلام کا شیر جدو ٹوریا ہاتھ دن پھڑیا ہو جائے زمین رو بلایا ہے تے جی جی کرے گا جاگے جا جی نہیں کرتا واپس تور جانے کوئی ٹھٹا نیزا وے کے ہسنا ہے کوئی پیرو ننگا وے کے ہسنا آئے کہ یہ مرعوب ہو جائے گا دل دہل جائے گا تھی اصاں کتھے اے ڈے اچھے باغ تھا اصاں دینے دے پیرا جو گے بھی نہیں آہاں برونے جتوں پچھے آئے شہن شاہ نے میرے محمد پاک دے پیرو ننگے غلام کولو پچھیا آئے وہ ساڑے نال جنگ کرواز سے کیوں آئے جے اگو شیر نے چٹ کے فرمایا ہے اسان جے شریر جسا تو کڑ کے عزت دینا جملے وزن کتنا ہے وزن کتنا سونا ماڑی جی مالی بدلتے محمد شیرا دے, دے مال ویک کے نہیں بدلتے محمد دے, دے دولت ویک کے نہیں بدلتے محمد دے سونا ویک کے تبدیل نہیں ہوں محمد دے دے قدم خدا جی کر گیا نہ وہ جنا محمد مستفا رخ تکیا ہوگا وہ کائنا تھکنا گوارا کردے پر اپنے یاد کا دربار چڈنا گوارا نہیں کرنا فرمایا جاہلا نے جدو بال وا کافرا دال نہ سکے Okay, गयने, गयने, قرآن پوری تعنا سونے دی بن جائے سو مٹی کا پیالہ پیارا لگتا ہے محمد دے مٹی دے پیالے ہو اللہ تعالی دی بار کا دی بار اللہ تعالی مسلمان سانو بھی آئے یہ کوٹھیاں, کو کو کوٹھیاں, کوٹھیاں کی کوٹھیاں نے یہ گڈیاں کی گڈیا نے دھو نیرہ گاندے اس آخرت دے آن جس جنت دے اندر دیدار محمد پاک کا بھی ہونا ہے رب لال جانا چاہتا سکی علم والا اللہ تعالی بار گاہ روای دل اللہ تعالی